باللہ من بسم اللہ الرحمن ع رسول اللہ علی حبقیا حبیب اللہ اور والسلام وسلم علی قیا نبی اللہ ولا علی يا نور اللہ حضرت سعمہ اب حضرت سعین ابوالعباس اکلیشی رحمت اللہ, اللہ علیہ انہیں بعد وفات کسی نے خواب میں جنت میں دیکھا پوچھا آپ نے یہ مقام کیسے پایا جواب دیا اپنی کتاب العربعین میں کثرت سے درود شریف لکھنے کی وجہ سے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و سب ہی وبارک و پنٹن پاک کا ذکری خیر فضائل و مناقب بیان ہو رہے الحمد مولا مشکل کشاہ علی المرتضی کرم اللہ تعالی وضاح الکریم خاتون جنت فاطمۃ الظہرا سعیدۃ النساء رضی اللہ تعالی نہا کے فضائل بھی ہم نے سنے آج انشاء اللہ عز و جل پیارے اکالی سلاط و سلام کے مبارک کندھوں پر سواری کرنے والے شہزادے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک سنیں گی آپ کی ولادت ہوئی پندرہ رمضان کو تین سنی ہجری میں یعنی میرے آکاری سلاحت اسلام نے مکہ سے مدینے ہجرت کی آپ کو تین سال گزرے تو امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا میں آمد ہوئی آپ کا مبارک نام ہے حسن اور کنیت ہے ابو محمد اور القابات آپ کے تقی سید سبت رسول اللہ سبت اکبر اور ریحانت الرسول رسول خدا کے پھول سرحان اللہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کلی جس میں حسین اور حسن پھول امام حسن, حسن, حسن, حسن, حسن, حسن, حسن, حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اشان عظمت نشان, مم. نشان مم. کے کیا کہنے بخاری شریف حدیث نمبر 3752 ہزار سات سو باون مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ہو سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشابہت سر سے لے کر سینے تک تھی اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین رضی اللہ تعالی اپنے نانا جان سے ملتے جلتے تھے سبحان اللہ دونوں کے ملنے سے شکل مصطفیٰ بن جاتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سینا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعلن ہو دیگر صحابہ کرام کی طرح نواز رسول حضرت سئیمہ امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ ہو سے بہت محبت کرتے تھے ایک موقع پر آپ نے فرمایا اللہ از وجل کی قسم عورتوں نے حسن بن علی جیسا فرزند پیدا ہی نہیں کیا سبحان اللہ کیا شان ہے شادہ وسلم اپنے نواسے سے اپنے شہزادے سے جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن مشتبہ سید الراصیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسی محبت کرتے تھے اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی کو کبھی اپنی مبارک گود میں اٹھاتے کبھی کندھوں پر سوار فرماتے اور کندھوں پر سوار کر کے گھر سے باہر تشریف لے آتے اور کبھی امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے کے لیے پیار کرنے کے لیے اپنی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعلنہ بھی مانوس تھے اپنے نانا جان سے رحمت عالمیان سے محبوب رحمان سے یہ نماز کی حالت میں پیارے اکالی صلات اسلام کی مبارک پیٹھ پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اللہ اکبر ترمیمزی شریف جلد پانچ صفا چار سو بتیس حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو نو ایٹ زیرو نائن میرے اکالی سلاط السلام اس شان سے تشریف لائے کہ آپ نے اپنے مبارک کندھے پر امام حسن مجتبا کو سوار کیا ہوا تھا کسی نے دیکھا تو عرض کی نعم مر کبو رکبتا یا غلام اے صاحبزادے آپ کی سواری تو بہت اچھی ہے سواری کون آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اور سوار کون تھے حسن مشتبہ میرے علیہ سلاد اسلام نے فرمایا وہ نئے ہوا سوار بھی تو کیسا اچھا ہے سبحان اللہ وہ بے تو شیلا کو سلا اعلی حضرت کی کیا بات ہے آپ آکاری سلاد اسلام سے بھی محبت کرتے ہیں آکا کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں آکا کے شہدادوں سے بھی محبت کرتے ہیں آکا کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں آکا سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اعلی حضرت کی کیا بات ہے وہ حسن مشتبہ سید السخیہ آقا کے شہزادے حسن مشتبہ سخیوں کے سردار ہیں اور وہ سردار وہ حسن مشتبہ جنہوں نے عزت والے کندھوں پر سواری کی ان پر لاکھوں سلام ہو سبحان اللہ سرحان اللہ اور امیر علیہ سنت بارگاہ حسن مشتبہ میں عرض کرتے ہیں یہ رسالہ ہے اس کے اندر امیر سنت نے منقبت امام حسن مشتبہ کی شان میں لکھی ہے بہت پیارا رسالہ ہے مختصر وقت میں مختصر ہی مدنی پھول پیش کیے جا سکتے ہیں تو آپ تفصیلی مطالعے کے لیے امام حسن مشتبہ کی تیس حکایات یہ آپ ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ اور اس کو مکتبت المرینا سے خرید بھی سکتے ہیں امیر سنت بار امام حسن مشتبہ میں عرض کرتے ہیں راک بے دو شہن شاہ امم یا حسن اب علی خری کرم اپنے نانا کی محبت دیجئے چشم نم یا حسن ابن علی کر دو کرم اے شہید کربلا کے بھائی جان اے شہید کربلا کے بھائی جان یا <سؤال> حسن, حسن ابن کرمن ابن عز عز قردو عز قردو قردو عز قردو قردو علی کر دو کرم سلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا علی و و صاحبی وبارک وسلم امام حسن مشتبہ راکب دوش مصطفیٰ سعید الاسخیہ مولا مشکل کشا کے دل ربا خاتون جنت کے دل ربا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی انہوں کی تربیت کس نے کی ان کے نانا جان دیں سبحان اللہ کیسی تربیت کی اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے اللہ ہمیں بھی توفیق دے اپنے شاگردوں کی سنتوں کے مطابق تربیت کریں شریعت اسلامیہ کے مطابق تربیت کریں اپنے ماتحتوں کی سنت و شریعت کے مطابق تربیت کریں اپنی اولاد کی سنت کے مطابق تربیت کریں اپنے اسٹوڈنٹس کی سنت کے مطابق اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت کریں اپنے چھوٹے بھائیوں کی چھوٹی بہنوں کی اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کریں تابع بزرگیں حضرت سینا ابوال ہے را رحمت اللہ تع علیہ فرماتے ہیں میں نے امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عم سے پوچھا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث یاد ہے فرمایا یہ حدیث یاد ہے بچپن میں میں نے ایک مرتبہ صدقے کی کھجوروں میں سے زکات کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی تو نانا جان رسمت عالمیاان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ سے وہ کھجور نکال لی اور صدقے کی کھجوروں میں واپس رکھ دی عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ایک کھجور انہوں نے اٹھا لی تو اس میں کیا عرض ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نہ آلو محمد لا تلو لنفا کا ہم آل محمد کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں تو اپنی سمجھ اولاد کو نہ سمجھ بچوں کو نا سمجھ چھوٹے بھائیوں کو نا سمجھ بچیوں کو نہ سمجھ طلباء کو ابھی تو مت نہیں ابھی تو بچی ہے ابھی تو بچی ہے بچی بچی کر کے وہ بالغہ ہو جاتی ہے اس کو بھی ناجائز کام کرنے سے روکنا چاہیے آقا کے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار مولا مشکل کشا کے دل بند ہاتھوں جنت کے فرزند ارجمن. ابھی نننے سے تو ہیں کم سن تو ہیں کم عمر ہیں بہت چھوٹی ایج ہے جے. مگر ان کے نانا جان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زکات کا چہارا نہیں کھانے دیتے تو اپنے نواسے کی تربیت کی تو بچوں کی تربیت کریں ورنہ ابھی تو بچہ ہے ابھی تو بچی ہے تو پھر بڑے ہو جائیں گے تو پھر پتا چلے گا بچے ہیں یا بڑے ہیں تو ابھی سے تربیت کریں میرے نبی پیارے نبی سونے نبی اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انہیں اچھا ادب سکھاؤ اسلامک مینرز ان کو سکھانے چاہیے گھر میں آنے جانے کے آداب کیا ہیں اس سنجا وضو کے آداب و طریقہ کیا ہیں تہارت کے مسائل کیا ہیں نماز کس طرح پڑھنی ہے دعائیں یاد ہے آپ کی اولاد کو آیت الکرسی یاد ہے آپ کی اولاد کو آپ کی اولاد کو اہل بیتے اتہار کے بارے میں معلومات ہیں ہم حسینی ہیں ہم کس طرح حسینی ہیں بھائی ہم امام حسین کو ماننے والے ان کے غلام ہیں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں, کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں اس لیے ہم حسینی ہیں کیا آپ کی اولاد کو پتا ہے یزید پلید وہ بدبخت انسان کون تھا اس بدبخت کے کارنامے کیا تھے کیا آپ کو معلوم ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کیا ہے اپنی اولاد کو بتایا آپ نے امام حسن مشتبہ کی شان و شوکت کیا ہے مولا مشکل کشا کی شان و عظمت کیا ہے خاتون جنت کی شان و عظمت کیا ہے تو اولاد کی دینی تربیت کریں اور یاد رکھی قیامت کے روز اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے کیسی تربیت کی تم نے اسے کیا سکھایا ٹینسز رٹائے ہم نے تو ہم نے تو ایسیز یاد کروائے ہم نے تو پوئمس اور پوئٹریاں یاد کروائیں کلمہ بھی یاد کروایا کوئی قرآن بھی یاد کرایا اللہ رسول کا نام بھی سکھایا انبیاء کے نام سکھائے صاحبہ کی محبت سکھائی اہل بیٹے تہار کی محبت سکھائی اولیاء کی محبت سکھائی حوص پاک کا نام سورج سیرت بتائی غریب نواز کی سورج سیرت کے بارے میں کچھ بتایا داتا گنج بخش علی اجویری علما ال سنت مفتیان اسلام اعلی حضرت اعلی حضرت کے شہزادے ان کے بارے میں بھی کچھ بتایا دنیا بنانی ہے اپنی اور اپنی اولاد کی آخرت نہیں بنانی مرنا نہیں ہے قبر میں نہیں جانا کیا قیامت قائم نہیں ہوگی کیا قیامت کے کی روز اٹھایا نہیں جائے گا کیا اللہ نے چنت تو دو نہیں بنائی یقیناً <تصفح> بنائی ہے جو اللہ تبارہ کا تعالی کا بھی انکار کرتا ہے موت کا انکار نہیں کرتا مرنا تو پڑے گا تو آخرت کو یاد کرتے ہوئے اپنی اور اپنی اولاد کی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے صاحب کرام اہل بہت اتحار سے بڑا پیار کرتے تھے حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی وہ خوش بخت اور خوش نصیب صحابی جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں بار رسالت سالت میں حاضر رہتے تھے اور احادیث سنتے رہتے تھے یہ جب امام حسن مشتبہ کو دیکھتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے آقا کی آل سے اتنی محبت کرتے تھے فرماتے ہیں کہ ایک دن پیارے اکالی سلات السلام باہر تشریف لائے مجھے مسجد میں دیکھا میرا ہاتھ پکڑا میں ساتھ چل پڑا مجھ سے کوئی بات نہیں کی یہاں تک کہ ہم بازار میں پہنچے پھر وہاں سے واپس آئے تو اللہ کے محبوب علی سلاۃ اسلام نے فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے اسے میرے پاس لاؤ حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی الفرماتے میں نے دیکھا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی آئے اور پیارے اکال سلاۃ اسلام کی مبارک گود میں بیٹھ گئے سبحان اللہ اور سنیے آقا اپنے شہزادوں سے کتنی محبت کرتے ہیں آکاری سلا تو سلام نے اپنی مبارک زبان امام حسن مشتبہ کے منہ میں ڈال دی سرحان اللہ اور تین بار ارشاد فرمایا اے اللہ یہ مجھے, مجھے پیارا ہے تو بھی اسے سے پیارا رکھ اور جو اس سے محبت کرتا ہے تو اسے بھی پیارا رکھ یا اللہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں تو بھی محبوب رکھ جو اسے محبوب رکھے تو بھی اسے محبوب رکھ سبحان اللہ میرا خالی سلاۃ اسلام کی دعائیں مقبول ہیں ایجابت کا سہرہ عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناس سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم جو میرا علی سلا تو سلام کے شہزاد حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ وہ اللہ کے محبوب کا محبوب بن جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے حسن رزا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت بری بات کہی اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اے میرے آکاش اے میرے داتا اے میرے مولا اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو جو اللہ کے محبوب سے, محبوب سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور حسن رزا خان برادر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ آکا میں سوچتا ہوں آپ جس سے محبت کریں گے اس کا مقام کیا ہوگا امام حسن مشتبہ سے میرے آخا محبت کرتے ہیں ان کی شان کیا ان کا مقام کیا ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا براہ بن آزم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے دیکھا نور کے پیکر نبیوں کے سرور مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن مشتبہ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے اونی فا ہُوش اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما ترمی شریف حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو تھری ایٹ زیرو ایٹ سو اللہ کیا شان ہے ہمارے آقا امام حسن مشتبہ کے ابھی امام حسن مشتبہ چھوٹے تھے آکالی سلاط اسلام سجدے میں جاتے امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعلم عنہ گردن پر بیٹھ جاتے پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے اور آکال سلاط اسلام نہایت آرام سے اپنا سرے اقدس سجدے سے اٹھاتے شفقت سے اتارتے نماز مکمل کی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے سے آپ اس انداز سے پیش آتے ہیں کسی اور سے ایسا سلوک نہیں فرماتے ارشاد فرمایا یہ دنیا میں میرا پھول ہے سہران اللہ سبحان اللہ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پیول کا امام, امام کا سب کا جن کو آپ نے کہا میرے پھول ہیں رضا کو حشر میں قیامت کے دن پھول کی طرح مسکراتا ہوا رکھیے گا سبحان اللہ کی رضا کو حشر میں خدا مثال شاہ خالی صلاحت السلام نے اپنے اس نواز سے اس شہزادے نوجوان نے جنت کے سردار کے لیے غیب کی خبر بتائی فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے سردار ہے اب جن کو سرداری بارگاہ اشارے سے ملی ہو ان کو دنیا کی سرداری کیا کرنی تو پہلے سردار ہیں پیدائشی سردار ہیں سبحان اللہ فرمایا اللہ عز اس کی بدولت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی کی بدولت مسلمان کی دو بڑی جماعتوں میں سلحوں فرمائے گا اور یہ غیبی خبر پوری ہوئی کب غیبی خبر پوری ہوئی جب امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی ہو مولا مشکل کشا کی شہادت کے بعد مسند خلافت پر جلوہ آرا ہوئے اور پھر آپ نے کچھ عرصے آپ کی چھ ماہ کچھ خلافتیں خلافت راشدہ میں آپ بھی شامل ہیں پانچ میں خلیفہ راشد ہیں آپ چار خلیفہ حضرت ابکر صدیق حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عثمان غنی حضرت مولا مشکل کشار رضی اللہ عنہم اجمعین پانچ میں امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے سلو فرمائی ان کے حق میں دست بردار ہوئے اور یوں مسلمانوں میں سلحو ہوئی اللہ اکبر ان کا مزاج کیسا تھا تحمل کیسا تھا ہم تو بات بات میں لڑتے ہیں مارتے ہیں ایک دوسرے کو کیا رشتے دار کیا بہن بھائی کیا دوست اور ان کی شان دیکھیے فرماتے ہیں اگر کوئی میرے ایک کان میں گالی دے دوسرے کان میں معذرت کرے میں اسے معاف کر دوں گا اور ہم تو وہ لکھ کر رکھتے ہیں کہ اس نے فلاں موقع پر مجھے یوں کہا تھا میں چھوڑوں گا نہیں میں یوں نہیں کروں گا تو یہ حسینی ایسا ہوتا ہے حسنی ایسا ہوتا ہے اہل بیتہ سے پیار کرنے والا ایسا ہوتا ہے نہیں تحمل مزاج ہونا چاہیے ٹالرنس والا ہونا چاہیے بردبار ہونا چاہیے صبر والا ہونا چاہیے لڑائی جھگڑے نہیں کرنا مار نہیں پیار امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی سورہ قحف کی خوب تلاوت کرتے تھے ہر رات تلاوت کرتے تھے اور یہاں اہل بیتے اطہار سے پیار کرنے والے کو قرآن اٹھانا نصیب نہیں ہوتا اٹھا لے تو پڑے گا کیا آتا ہی نہیں پڑھنا ایک تعداد ہے مسلمانوں کی قرآن نہیں پڑھنا آتا ہمارے آقا امام حسین امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول کیا تھا آپ فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے سورج طلوع ہوتا اس وقت تک مسجد میں رہتے اور پھر جب دن نکلاتا تو دو رکعت نماز ادا کرتے پھر امہات المؤمنین کی بارگاہ میں حاضریاں دیتے سلام کرتے امہات المؤمنین انہیں کچھ تحفہ عنایت فرماتیں پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے دیتا تھا آپ کا معمول یعنی آپ نماز فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرتے اور اس کے بعد اشراق کے نوافل پڑھتے اور ہم تو کتنے بےچارے بے نمازی ہیں اور اگر فجر پڑھ بھی لیں تو فوراً سو جاتے ہیں جلدی سو جاتے ہیں نہیں اشلاق چاشت پڑ کے سونا چاہیے اگر سونا ہی, ہی ہے تو آپ نے بیس مرتبہ مدینے سے مکے پیدل حاضری دی آپ کی شہادت کا سبب تھا زہر جس سے آپ کی آتے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھیں اور چالیس دن آپ شدید تکلیف میں رہے پانچ ربیع الاول پچاس سنی ہجری کو مدینہ پاک میں آپ نے پردہ فرمایا اور آپ کی عمر مبارک شہادت کے وقت تھی سینتالیس سال فورٹی سیون ایئر اور جنازے میں بہت کثیر رش تھا اور آپ جنت البقی میں دفنائے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر احمد ہو اور ان کے صدقے کے ہماری بے حساب مقصرت ہو تفصیل کے لیے اس رسالے کو آپ پڑھ لیجیے گا آمین بجا ہنبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم